اور اسی طرح ہم ابراہیم کو دکھاتے ہیں ساری بادشاہی اسمانوں ہے اور زمے کی اور اس لیے کہ وہ اے علی کئی والوں میں ہو جائے